اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ جو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک آ دونوں ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے آو نہ کہنا اور انہیں نہ جڑکنا اور ان سے تظیم کی بات کہنا